یعنی غیر مسلح بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم متحد اسلامی محاذ کی شکل میں جس میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر شامل ہو نکل آئے اور اس نظام کے سامنے دیوار بن جائیں اور اس وقت تک بغاوت جاری رکھیں گے جب تک کہ نظام کو بدل نہیں دیا جاتا اس جدوجہد میں شہادتیں اور گرفتاریاں بھی ہوں گی یعنی ایک سول نافرمانی کی شکل میں ایسا کیا جائے گا اور ہم اس وقت تک نہیں پلٹیں گے جب تک کہ نظام بدل نہیں دیا جاتا یعنی یہ صورت ان حالات میں اس لیے بھی کارگر ہے کہ ہمارے پاس مسلح اتنے قوت نہیں کہ ہم مسلح جدوجہد کے ذریعے سے اس نظام کو گرا سکیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل حکومتوں کے پاس فضائے قوت جیسے آپشن ہے جس کا مقابلہ نہایت کے کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے مثال کے طور پر جیسا کہ ماضی میں ختم نبوت جیسی تحریکیں اٹھی اور انہوں نے اس نظام کو مجبور کر دیا وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو جیسے لوگوں کو کہ وہ کو کافر قرار دلوائیں اور اسی طریقے سے کچھ اور ممالک میں بھی تبدیلیاں لائی گئیں آپ اس حوالے سے کیا کہنا پسند کریں گے اصل میں وہ لوگ جن کی یہ سوچ ہے کہ مسلح جد و جہد اور غیر مسلح جمہوری جد و جہود کے درمیان ایک تیسری لابی ہے جس سے غیر مسلح بغاوت کہا جاتا ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ اگر اس میں ان کی یہ سوچ ہو کہ موجودہ حکومتوں سے مقابلہ ناممکن ہے تو اس پر ہمارا اور ان کا اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ اسے ناممکن کہنا یہ ایک دعویٰ ہے جو کہ صحیح نہیں کیونکہ ان حکومتوں سے مقابلہ بالکل ممکن ہے اور اس کا تجربہ ہو چکا ہے آپ دیکھیں کہ وہ طاقتیں جو کہ دنیا کے بادشاہ کہلاتے ہیں ان میں سے پہلا روس تھا روس دنیا کی عظیم ترین طاقت تھی اسی طرح پھر اس کے بعد امریکہ ہے تو یہ دونوں طاقتیں عوامی مسلط جد و جہد کے ذریعے ہی گرائی گئیں اور انہوں نے سقوط کیا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ صرف امریکہ ہی نے شکست نہیں کھائی بلکہ یہاں تو امریکہ کے اتحاد میں تقریباً باون ممالک آئے تھے نیٹو اور نون نیٹو سب اس کے اتحادی تھے لیکن ان سب نے شکست کھائی تو اس طرح یہ ایک ملک کی نہیں بلکہ اس کے تمام اتحادیوں کی شکست تھی جو کہ ایک عوامی مسلح جد و جہد کا نتیجہ تھی لہذا اسے ناممکن کہنا ایک مایوسی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے ہاں البتہ اگر ایسا نہ ہو اور یہ لوگ یہ بات نہ کریں کہ ان حکومتوں کے خلاف مسلح جد و جہد ناممکن ہے تو پھر یہ لوگ تقریبا ہم سے بہت نزدیک ہیں یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جمہوری راستہ بھی نہیں اپنائیں گے اور مسلح جد و جہود بھی نہیں کر سکتے بلکہ اس کے بجائے غیر مسلح بغاوت کریں گے تو ہم ان سے اس بات پر متفق ہیں اور یہ لوگ کوشش کریں اگر کامیابی مل جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی لیکن اس میں ایک بات کا خیال رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی تمام محنت کاغذات کی نظر ہو جائے اور پھر کل کو انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہوں جیسا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ کبھی پاسپورٹ میں اس کا خانہ ڈال دیا جاتا ہے اور کبھی اس کو نکالا جاتا ہے اور ختم نبوت کے قانون پر ہمیشہ خطرے کی گھنٹی بچتی ہی رہتی ہے اسی طرح قادیانیوں کی شرح حیثیت بھی متعین نہ ہو سکی اب تک بلکہ قادیانی چونکہ منتحل الاسلام کافر ہیں یعنی وہ کافر جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں اور یہ منتحل الاسلام کا حکم مرتب کا ہوتا ہے تو وہ چاہے پیدا ہی اپنے اس عقیدے پر ہو لیکن پھر بھی کافر اصلی شمار نہیں ہوتا بلکہ وہ مرتد ہی شمار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ معاملہ مرتدین کا ہوتا ہے لیکن پاکستان میں موجود قادیانیوں کے ساتھ معاملہ اصلی کافر کا جاری ہے انہیں باقاعدہ ایک اقلیت کی حیثیت حاصل ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ذمی کی حیثیت حاصل ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی غیر مسلح بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے اور سول نافرمانی کرتا ہے اور اس راستے سے اسلام لانا چاہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اختلاف نہیں رکھتے اگر اس طرح اسلام آ جائے تو یہ بھی صحیح ہے بائکاٹ بھی برا کی برات کی ایک قسم ہی ہے کہ انسان باطل نظام سے بلاد اختیار کرے اور اسلامی نظام کے قیام تک ان لوگوں سے قطر تعلق کر دے اور اس پر وہ لوگ مجبور ہو جائیں اور اسلامی نظام قائم ہو جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم اس پر ان کی تائید کرتے ہیں لیکن پھر اس میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عوام حمایت نہیں کرتی عوام کھڑی نہیں ہوتی مسلمان ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے علماء ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی مجبور ہیں جب لوگ ساتھ نہیں دیتے عوام آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تو پھر ہم مجبور ہیں کیا ہم کفر کو برداشت کرتے رہیں کفر نظام کو برداشت کرتے رہیں اس لیے تلوار اٹھانا اور مسلط جدو و کا راستہ اختیار کرنا یہ ہماری مجبوری ہے ہم خود پر اور مسلمانوں پر کفر اور کفر نظام کو برداشت نہیں کر سکتے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ کام اتنا آسانی سے ہونے والا ہوتا تو ہم کیوں اس بندوق کو اٹھاتے یہ بندوق اور جنگ کا راستہ اختیار کرنا یقیناً ایک سخت راستہ ہے مشکلات سے بھرا ہوا راستہ ہے لیکن اس کے بغیر بھی اسلامی نظام کا نفاذ ممکن نہیں پھر بھی اگر کوئی اس کے بغیر اس کام کو کرے تو ہمارے اس پر کوئی اعتراض نہیں ایک دفعہ ایک مذہبی تنظیم کے بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی تیسرا راستہ دکھائیں کہ جس میں مسلح جد و جہد نہ ہو اور غیر مسلح طریقے سے ہم اسلام نافذ کر سکیں تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا راستہ میں آپ کو دکھا دوں گا لیکن اس شرط پر کہ پھر آپ اسے اختیار بھی کریں گے تو میں نے ان سے کہا کہ اس بات نظام نے ویسے تو پورے معاشرے ہی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے لوگوں کی انفرادی زندگی گھریلو زندگی معاشرتی زندگی سیاسی زندگی ان سب میں یہ بات نظام سرایت کر چکا ہے اور پھر اس میں عدالتی طریقۂ کار سب سے زیادہ واضح ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو اس سے بائیک آؤٹ کا طریقہ بتاتا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جیسا کہ ایک اسلامی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ لوگوں سے ہزاروں لوگ وابستہ ہیں جو کہ آپ کے تابع ہیں تو اگر آپ اپنے ان ہزاروں حامی لوگوں سے کہہ دیں کہ آج کے بعد ان مولانا صاحب کو ہم نے آپ حضرات کے لیے قاضی مقرر کر دیا ہے اس لیے ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ کسی دوسری عدالت میں اپنے فیصلے کر آج کے بعد نہ جائیں بلکہ فلاں مسجد میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے آپ لوگ اپنے فیصلوں کے لیے ان مولانا صاحب کی طرف رجوع کریں اور پھر اسی طرح جگہ جگہ ایسے علما کو مقرر کر دیں یہ آپ لوگوں کے لیے ایک غیر جمہوری اور غیر مسلح بائیکاٹ کا راستہ ہو جائے گا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں نہیں اس سے تو پھر حکومت کی رٹ چیلنج ہو جاتی ہے اور جب حکومت کی رٹ چیلنج ہو جائے تو پھر حکومت ہمارے خلاف بندوق اٹھا لے گی تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندو وہ اپنی رٹ پر اتنے عاشق ہیں اور اس پر اتنی غیرت کرتے ہیں اور اس کے لیے تمہارے خلاف بندوق اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں کہ تم نے میرے ریٹ کو کیسے چیلنج کیا تو آپ میں بھی تو اللہ کی دین کے لیے اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ آپ کی رٹ چیلنج ہو جائے اللہ کے دین کی رٹ چیلنج ہو جائے رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کی رٹ چیلنج ہو جائے لیکن آپ اس کے لیے بندوق نہ اٹھائیں وہ اپنے کفر کی رٹ قائم کرنے کے لیے بندوق اٹھا سکتا ہے لیکن آپ کو اللہ کی شریعت کی رٹ قائم کرنے کے لیے بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں تو یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ انہوں نے انگریز سے جو قانون پڑھا ہے وہ اس کے لیے بندوق اٹھا سکتے ہیں مگر آپ نے مدرسے میں جو اللہ کا قانون پڑھا ہے آپ اس کے لیے بندوق نہیں اٹھا سکتے اور آپ کو صرف پرامن جد و جہد کی اجازت ہے آپ کو صرف اسی کی تنقین کی جاتی ہے اور وہ لوگ مطلب اس کفر نظام کے لیے جو چاہے کرتے رہیں تو یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے تو یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے اختلاف نہیں ہیں مگر تجربہ یہی ہے کہ ایسی جد و جہد ہمیشہ ناکام رہی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلط جد و کا راستہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلامی نظام کے قیام اور اعلائی کرمتُ اللہ کے لیے جہاد کیا جنگیں لڑیں دوسرا یہ کہ اسی طرح یہ صرف سے بھی منقول ہے اور پھر یہ اللہ تعالی کا حکم بھی ہے اور پھر ایک بات یہ کہ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے تمام راستے اسلامی نظام کے نفاذ میں ناکام ہو چکے ہیں اس وجہ سے یہ راستہ اختیار کرنا ناگزیر ہے ضروری ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص اسلام لانے کے لیے کسی اور راستے کا انتخاب کرتا ہے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم اس کے ساتھ اس میں اختلاف نہیں رکھتے البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ وہ راستہ شریعت کے خلاف نہ ہو بلکہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو